جزاک اللہ بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکفرہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بائی خیریت سے ہوں گے اور ان اللہ تبارک و تعالی میری آواز کو بھی سماعت فرما رہے ہوں گے آج ان اللہ تبارک و تعالی ہم سورہ آل عمران کی آیات نمبر ایک سو انچاس ایک سو پچاس اور ایک سو اکیاون سے متعلق در سماعت فرمائیں گے اللہ کا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین آمین <الحمد> الرحمن الرحیم والسلام رسول علی حبی افسل تو علیک وح یا نور اللہ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 والو اگر تم کافروں کے کہے پر چلے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں لوٹا دیں گے پھر ٹوٹا کھا کے پلٹ جاؤ گے بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے چند الفاظ کے معنی لفظی طور پر بھی سماعت فرما لیجیے تو تم پیر بھی کرو گے یا ردو وہ پھیر دیں گے اقاب پیڑیوں تم قلبو تم لوٹو گے خاصرین گاٹا پانے والے مولا مددگار ناصرین مدد کرنے والوں تو یہ دو آیات کریمہ ہیں سورہ آل عمران شریف چوتھے سپارے کی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 بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے وہ وہ خیر الناصرین اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں شان نزول اس آیا پاک کی یہ ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ عہد میں مسلمانوں کو حضیمت ہوئی وہ عبداللہ ابن عبی منافق نے مومنین سے کہا جو کہ نئے نئے ایمان لائے تھے ابھی اتنا مضبوط ان کا ایمان نہیں ہوا تھا ضعیف مسلمانوں سے یہ کہا کہ چلو ہم ابو سفیان کے پاس چلیں اور ان سے اپنی جان و مال کے لیے امان لے لیں میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ حضور علیہ السلات و السلام سچے نبی نہیں ہیں ورنہ وہ جنگ میں شہید نہ کیے جاتے اور دوسرے منافقین اس سے بولے کہ اسلام ایک عارضی چیز تھی جو آج ختم ہو گئی چلو اپنے پرانے بھائیوں کے دین میں داخل ہو کر ان سے گلے مل لیں ہمیں ان میں رہنا سہنا اور عمر گزارنا ہے تب اللہ تبارک وطالیہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی اور بعض روایات میں ہے کہ یہودِ مدینہ اسلام کی طرف سے نو مسلم مومنین کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے رہتے تھے ان کے متعلق یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی یا ایوہ اللہزین آمانو ان تطیعوا اللہزین کفروا یاردوکم علی اعقابکم فتن قلبو خاسرین. اے ایمان والو اگر تم کافروں کے کہے پر چلے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں لوٹا دیں گے پھر چوٹا کھا کے پلٹ جاؤ گے بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے وہ و خیر النافرین اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے درس یہ دیا جا رہا ہے ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے مسلمانوں کو تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لا کر ہمارے بندگان خاص میں داخل ہو چکے اگرچہ تم سے خطائیں ہوئیں اور ہوتی رہتی ہیں مگر تم ان کے باعث ایمان سے نہیں نکلتے ہاں ایک غلطی ایسی ہے کہ اگر تم سے وہ سرزد ہو گئی تو پھر تمہارے ایمان کی خیر نہیں ہم تمہیں آگاہ کیے دیتے ہیں خبردار رہنا وہ یہ ہے کہ اگر تم ان بہکانے والے منافقوں اور چال باز یہودیوں کی باتوں میں آ گئے یا اگر تم کفار مکہ کے سامنے کبھی بھی ہتھیار ڈال گئے اور تم نے ان کی ماں تشتی قبول کر لی تو وہ تمہاری صرف اس اطاعت پر بس نہیں کریں گے بلکہ وہ تم کو نور سے ظلمت کی طرف ایمان سے کفر کی طرف پرہیز سے بدکاری کی طرف پورا پورا واپس کریں گے اور تم کو تمہارے پہلے حال کی طرف لوٹا دیں گے کہ تم جیسے تھے ویسے ہی ہو جاؤ گے اگر خدا نہ کرے تم نے ایسی غلطی کی تو تم دنیا میں بھی نقصان میں رہو گے کہ اپنے دشمن کے سامنے پیشانی رگڑنا انتہائی ضلع تو خاری ہے اور دوسری قوموں میں بدنامی اور آخرت میں بھی ٹوٹا پاؤ گے یہ بجائے وصال یا کہ مستحق عذاب نار بن جاؤ گے مستحق نار بن جاؤ گے خوب یاد رکھو کہ تمہارے دوست و مددگار یہ لوگ نہیں تمہارا والی وارث اللہ ہے بل اللہ مولا کم بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے تمہارا مددگار ہے جو تمہارے جو تمام مددگاروں سے اعلیٰ بہتر ہے ایک یہ کہ وہ تمہاری مدد پر ہر طرح قادر ہے تمہارے ہر حال کو جانتا ہے تم پر تمہارے ماں باپ بلکہ اپنے آپ سے بھی زیادہ مہربان اور دوسرے مددگاروں میں یہ بات نہیں دوسرے یہ کہ اللہ تعالی ہماری زندگی موت قبر حشر میں ہر جگہ مددگار ہے دوسرے ایسے نہیں تیسرے یہ کہ اللہ تعالی کی مدد ہمارے مانگنے پر موقوف نہیں جب ہمیں مانگنا بھی نہ آتا تھا تب بھی اس کی امدادیں ہمیں اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھیں اس آئے پاک سے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں ہمیں بہت سی باتیں معلوم چلیں چند ایک ان میں سے یہ ہیں کہ غزوہ احد میں جن صحابۂ کرام الحمردوان اجمعین کے قدم اکھڑ گئے اور جن کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ ابو سفیان سے امان طلب کی جائے اور جنہوں نے یہود کی بکواس پر دھیان دیا وہ تمام کے تمام مومن متقی سالے رہے ان خطاؤں کی وجہ سے وہ حضرات ایمان و تقوا سے خارج نہیں ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا اور اس کی دلیل میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ قرآن کریم کی اس آیت کا آغاز اللہ نے یا ایو الح اللہ امانو سے فرمایا ہے اے ایمان والو کافارو اگر تم کافروں کے کہے پر چلے تو ایمان والا جب رب فرما رہا ہے تو کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ ایمان والے نہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے ایک بات یہ بھی معلوم چلی کہ مسلمانوں کو کفار کی پیروی و اطاعت نہ کرنا چاہیے کہ یہ دین کے لیے خطرناک ہے مسلمان سورت سیرتا اخلاقاََ اعمالن کفار سے علیحدہ رہیں صوفیہ کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ اگر کافر مسلمانوں کو مسلمان کو نماز پڑھنے کے لیے بھی کہے تو خود سوچ سمجھ کر عمل کرے کہ وہ اس میں بھی کوئی داؤ کھیل رہا ہوگا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابلیس نے نماز فجر کے لیے بیدار کیا تو اس میں بھی اس کی چال تھی تو نماز سے ہم ہٹیں گے نہیں نماز کو ہم چھوڑیں گے نہیں لیکن کافروں کی منافقوں کی چال بازیوں کو جو ہے وہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ہر کافر عداوت مسلمین میں یکساں ہے مسلمانوں سے وہ دشمنی رکھتا ہے مسلمانوں کا ہمدرد خیر خواہ کوئی بھی کافر نہیں ہے اگرچہ بعض کافر زیادہ سختی کرتے ہیں بعض کی دشمنی کم ہے بعض کی نرم ہے تو بہرحال سانپ جتنے بھی ہوتے ہیں یاد رکھیں وہ زہریلے ہوتے ہیں سانپ جتنے بھی ہوتے ہیں جو وہ زہریلے ہوتے ہیں بعض زیادہ بعض کم سب سے ہی احتیاط چاہیے کوئی مسلمان اپنے اسلام کو لا زوال نہ سمجھے اور اس اطمینان پر کفار سے دوستی نہ کرے دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہ اجمعین جنہیں دوسرے مسلمانوں کا سارہ ہدایت قرار دیا گیا ان سے رب نے فرمایا کہ اگر تم کفار کے کہے میں آ گئے تو وہ تمہیں اسلام سے پھیر دیں گے حضرت سیدنا العظم علیہ السلام خود معصوم نبی تھے جنت محفوظ جگہ تھی مگر وہاں بھی شیطان نے داو چلا دیا اور آپ علیہ اللہ وسلام کو مصیبت میں ڈال دیا ہم تو نہ معصوم ہیں نہ دنیا جو ہے وہ محفوظ جگہ ہے پھر کس برتے پر اپنے کو شیطان سے محفوظ سمجھیں لہذا مسلمانوں پر فرض ہے کہ کفار کے مشورے پر اندہ دھند عمل نہ کریں ورنہ دھوکہ کھائیں گے تو الحمد للہ قرآن کی تفسیر میں بے شمار موضوعات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اللہ کے فضل سے ہم پہلے سی بارے سے ہم نے قرآن کی تفسیر کا آغاز کیا چوتھے سپارے کی ان آیات تک ہم پہنچے ہیں تو اب آپ اگر غور سے سماج فرمائیں تو قرآن کریم کی ایک ایک آیت میں اللہ کی طرف سے بے شمار ہمارے لیے احکامات پیغامات تعلیمات اور ہمارے لیے ہدایتیں ہیں قرآن ایک سمندر ہے اور جو جتنا بہترین غوطہ خور ہوتا ہے ڈائیور ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ سمندر میں گہرائی میں جاتا ہے اتنے ہی قیمتی موتی لے کر جو ہے وہ آ جاتا ہے یہ تو ہر ایک شخص کی اپنی علمی بسات پر ہوتا ہے کہ وہ قرآن کو کتنا سمجھے اللہ نے ہر خشک اور تر چیز کا بیان قرآن میں فرما دیا ہے دنیا میں کوئی بھی چیز آپ لیں یا خشک ہوگی یا تر یہ دو کیٹیگریز بنا دی گئی ہیں دنیا کی ہر چیز کے بارے میں تو ہر چیز کا بیان اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرما دیا تو ان آیا پاک سے ہمیں یہ بھی معلوم چلا کہ مومن نگر جے گناہ گار ہو اللہ تبارک و تعالی اس کا والی وارث ہے اللہ تعالی کی ولایت منقطع نہیں ہوتی جبھی اللہ رب العزت نے اس آیا پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ تمہارا مولا, مولا خیر اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو کافر مومن سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن مومن ہے اور کافر و مومن ایسے ہی ہیں جیسے سانپ اور انسان کہ سانپ پر کتنے ہی احسان کرو مگر وہ حملہ کرنے سے باز نہیں رہتا مومن پر اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری لازم ہے کیونکہ اللہ تعالی اس کا مولا ہے اور غلام پر اللہ کی اطاعت لازم ہے نافرمان فرمان بندہ کتے سے بدتر ہے کہ کتا اپنے مالک کے ٹکڑے کھا کر اس کی ہر طرح خدمت کرتا ہے اور اس کی ہر سختی سہتا ہے یہ اللہ تعالی کی نعمتیں کھا کر نافرمانی کرتا ہے انسان اللہ اپنی فرما برداری کی توفیق اتا فرمائے آمین میری طلب بھی تمہارے کرم کا صدقہ ہے قدم یہ اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے یاد رکھیے کہ مال کا چور تین چیزیں دیکھ کر کسی گھر میں گستا ہے مال کا چور تین چیزیں دیکھ کر کسی گھر میں گستا ہے دولت اور غفلت اور ظلمت یہ تین چیزیں ہیں یعنی گھر دولت سے بڑا ہو یعنی وافر چیزیں ہوں کہ جن کو وہ چرا کر جا سکے مالک غافل ہو اور ظلمت سے مراد ہے کہ وقت اندھیرے کا ہو اندھیرے سے مراد یہ بھی ہے کہ مطلب اس وقت غفلت ایسی تاری ہو کہ جیسے اندھیرا ہے بھلے اندھیرا حقیقت میں ہو یا نہیں تو اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مال کا چور انہی تین چیزوں کو دیکھ کر گھر میں گھستا ہے دولت غفلت اور ظلمت دنیا اندھیری جگہ ہے دل دولت ایمان کا گھر ہے اگر مومن بیدار اور ہوشیار ہے تو شیطان جو ایمان کا چور ہے وہاں نہیں گستا اور اگر غافل ہے تو داو لگاتا ہے دیکھو جنگ بدر کے شکست خوردہ کفار سے مدینے کے منافقین یا یہودیوں نے نہ کہا کہ اگر تم پر ہوتے تو شکست کیوں کھاتے کیونکہ ان کے دل دولت ایمان سے پہلے ہی خالی تھے وہاں جا کر چور لیتا کیا اور غزوہ احد کی حزیمت پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی بے دین کو ایسی گفتگو کرنے کی ہمت نہ پڑی کیونکہ وہاں خانہ دل میں دولت تو تھی مگر مالک بیدار تھا ہاں جو ضعیف مسلمان تھے ابھی نو مسلم تھے جن کی بیداری ابھی مکمل نہ ہوئی تھی وہاں چور نے نقب لگانے کی کوشش کی ان بے نے کہا منافقوں نے کہا کافروں نے کہا کہ اگر تم حق پر ہوتے تو شکست کیوں کھاتے یا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہوتے تو وہ شہید کیوں ہوتے وغیرہ وغیرہ مگر چونکہ ان دلوں پر بھی آفتاب نبوت کی شعائیں پہنچ ہی رہی تھیں یہاں ظلمت نہ تھی اس لیے یہاں چور ناکام رہا اس آیا کریمہ سے اللہ تعالی نے ہم غافلوں کو جگایا ہے اللہ نے غافلوں کو جگایا ہے اور فرمایا ہے کہ اے ایمان کی دولت والو تمہارے گھر میں چونکہ دولت ہے تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے تمہارے دل میں ایمان ہے تمہارے واسطے غفلت اور ظلمت بڑی خطرناک ہے اگر تم نے کفار کے مشوروں کو جان لیا تو جان لو کہ چور تمہارے گھر میں داخل ہو گیا اب تمہاری دولت کی خیر نہیں دنیا کا یہ سنسان اور ویران جنگل بہت بیداری سے طے کرو یہ جگہ سونے کی نہیں آنکھ سے سونا گانٹ کے سونے کی چوری کرا دے گا سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت شمع پروانہ رسالت مجد دینہ ملت سیدی امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ جبی ہی فرماتے ہیں کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھ والی ہے سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارے تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے مت ہی تیری نرالی ہے تو سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو جو ہے یہ ارشاد فرمایا ہے صوفیہ اکرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں خاسرین فرمانے میں ایک لطیف اشارہ اس جانب ہے کہ خاسر وہ ہوتا ہے جس کے پاس پہلے مال ہو پھر نہ رہے جو پہلے ہی سے کلداشت تھا وہ خاسر کیسا تمہارے پاس دولت ایمان ہے اگر کھو بیٹھے تو بڑا خسارہ اٹھاؤ گے اللہ تعالی ہر مسلمان کی دولت ایمان کا حافظ و ناصر ہے تو اللہ تبارک الح جل نے ہمیں جو ہے وہ درس دیا ہے تاکہ, تاکہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ جگانا چاہ رہا ہے تاکہ ہم غفلت کی نیند جو ہے وہ نہ سویں. چنانچہ اللہ تعالی نے اگلی آیا مقدسہ میں ارشاد فرمایا ترجمہ کنز ایمان کوئی دم جانا ہے ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈالیں گے کہ انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا جس پر اس نے کوئی سمجھ نہ اتاری اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کیا برا ٹھکانہ ہے نا انصافوں کا اس آیا پاک کے آپ چند الفاظ کے معنی جو ہے وہ سماعت فرما لیجیے اللہ رب العزت نے فرمایا سنلقی یعنی ان قریب ہم ڈال دیں گے قلوب یہ دلوں کی جمع ہے قلب کی جمع ہے قلوب عشرک شریک مان لیا انہوں نے رعبا یعنی رعب مراد ہے یو اس نے اتاری سلطانہ دلیل ٹھکانہ مکانہ برا مقوال ظالموں کا ٹھکانہ یہ چند الفاظ کے معنی ہے کہ جو آپ نے سماعت فرمائے اور با محابرہ ترجمہ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ سمات برمایا ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد برما رہا ہے سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ كَفَرُ الرَّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَظِّلْ بِهِ سُلْطَانًا کوئی دم جانا ہے ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے کہ انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا جس پر اس نے کوئی سمجھ نہ اتاری اور ان کا ٹھکانہ ٹھکانا دو زخ ہے اور کیا برا ٹھکانہ ہے نا انصافوں کا میرے پیارے اور میٹھے بھائیوں پچھلی آیتوں میں اللہ تعالی نے مسلمان غازیوں کو گزشتہ زمانوں کے مجاہدین کے کارنامے سنا کر انہیں جہاد پر دلیر کیا تھا جیسا کہ کل کبھی آپ نے درس قرآن سماج فرمایا اب انہی غازیوں کو فتح و نصرت کے وعدے دے کر دلیر بنایا جا رہا ہے غرض کے پچھلی آیتیں بھی دلیری کے لیے تھی اور یہ آیتیں بھی مگر وہ آیتیں ماضی کے لحاظ سے تھی اور یہ مستقبل کے لحاظ سے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی وطما جلال, جلال نے جو ہے اپنے بندوں کو اپنی راہ کی طرف بلانے کے لیے یہ تمام معاملات ارشاد جو ہے وہ فرمائے ہیں اور رب کریم نے جو ہے ہمیں جو ہے وہ سیدھے رستے پر رکھنے کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو جو ہے وہ اپنی یاد میں مگن رہنے کے لیے یہ ارشادات فرمائے اور اپنا پاک کلام بھی نازل فرمایا چنانچہ دلاسہ دیا جا رہا ہے دلاسہ دیا جا رہا ہے کہ کوئی دم جانا ہے یعنی عنقریب ہم کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے یعنی ایسا غزوہ عہد میں جو نقصانات ہوئے اس پر تم پریشان نہ ہو دل چھوٹا نہ کرو بلکہ یاد رکھو کہ ان کریم ہم کافروں کے دلوں پر روپ ڈال دیں گے کہ انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا جس پر اس نے کوئی سمجھ نہ اتاری اور اس کا ٹھکانہ اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے اور کیا برا ٹھکانہ ہے نا انصافوں کا ابن جریر نے روایت کی ہے کہ جب ابو سفیان جبکہ وہ اس وقت صاحب ایمان نہ تھے مشرقین مکہ عہد کے میدان میں واپس مکہ کی طرف گئے تو ابو سفیان نے ایک مقام پر اپنے ساتھی کافروں سے کہا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی کہ وہ درخت اسلام تو آئے مگر اس کا تنہ اور جڑ باقی چھوڑا ہے حالانکہ اس کا کاٹنا اس وقت نہایت آسان تھا لوٹو اسلام کا خاتمہ ہی کر کے دم لیں گے تو ایک بدوی اعرابی کو کچھ مزدوری دے کر حضور کی خدمت میں ابو سفیان نے بھیجا کہ کہہ دینا ہم پھر آ رہے ہیں سمجھ جائیں نبی پاک علیہ السلام نے انہیں صحابہ کو حکم دیا کہ چلو یہ حضرات اسی حالت میں زخموں پر پٹیاں باندھے ہوئے ابو سفیان کے مقابلے کے لیے نکل پڑے حتیٰ کی منزل ہمراہد پر پہنچ گئے بگر کافروں کا کہیں پتا نہ لگا اسی منزل پر یہ آیا پاک نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا گھبراؤ نہیں اب وہ تمہارے مقابلے پر جو ہے وہ نہیں آ سکیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں پر مسلمانوں کی حیبت گئی اور پھر وہ مدینہ پاک کا رخ نہ کر سکیں تو بہرحال اللہ تبارک کا تعالی جلا جلا نے اپنے محبوب علیہ صلاح وسلام کے غلاموں کی آزمائش جو ہے وہ کی ہے اور جو ہے مطلب جو ہے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ دلاسہ بھی دیا ہے کہ ہم ان کے دلوں پر روب ڈال دیں گے چنانچہ اس کی مثال آپ نے سماج فرما لی تاریخ کے واقعات ہمارے سامنے ہیں میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں ہمیں درد یہ دیا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں احد کا واقعہ ایک عارضی تھا تم اس سے بدل مت ہونا اور جو خبریں کفار مکہ کے لوٹنے کی آ رہی ہیں تم ان سے گھبرا نہ جانا ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہارا رعب و حیبت ان کے دلوں میں ایسا پیدا کر دیں گے کہ اب انہیں تمہاری طرف رخ کرنے کی ہمت ہی نہ پڑے گی وہ سمجھیں گے کہ عہد میں ہمارا یہ غلبہ ایک اتفاقی امر تھا جو ایک دھوکے کی بنا پر ہو گیا ورنہ پہلے مسلمان ہی جیت گئے تھے اب اگر مقابلہ ہوا تو مسلمان ہمیں پیس کر رکھ دیں گے ان کی یہ مرعوبیت اس بنا پر ہے کہ وہ ہیں مشرک جنہوں نے بغیر نقلی یا عقلی دلیل کے محض اپنے وسوسوں سے بہت چیزوں کو خدا کا شریک مان لیا اب مصیبت کے وقت انہیں یہ نہیں سوجتا کہ ہم جائیں کی در اور فریاد کون سے خدا سے کریں چند گھروں کا مہمان بھوکا ہی رہتا ہے خصوصا جب کہ نا خواندہ اور بن بلایا بھی ہو دنیا میں تو ان کی یہ ذلت و خاری ہے اور آخرت میں ان کا یہ حال ہوگا کہ ان کا عارضی ٹھکانہ یعنی جائے پناہ بھی آگ ہوگی جہنم کی آگ ہوگی اللہ اکبر اور وہ دائمی قیام گاہ بھی آگ کہ جب وہاں کی مصیبتوں سے گھبرائیں گے تو آگ ہی کے کسی طبقے کی طرف بھاگیں گے پیاسے ہوں گے تو حمیم یعنی کھولتے یا پانی کی طرف بھاگیں گے بھوکھے ہوں گے تو زکوم یعنی تھوہر کی طرف پناہ لیں گے جس کا کھانا پینا ان کے لیے بھوک سے زیادہ تکلیف دہ ہوگا سوچ لو ایسی جائے کرار کیسی بری اور کتنی تکلیف دہ ہے تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں معلوم چلا کہ روب یعنی دلوں میں ہے اللہ تعالی کی خاص نعمت ہے جو کسی کسی کو ملتی ہے اس حیبت سے دنیاوی دینی بہت کام نکلتے ہیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے اخلاق کے مالک تھے جو آپ کے ساتھ رہتا آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا مگر حبت کی یہ کیفیت تھی ایک مہینے کی راہ سے آپ کی حیبت ظاہر کے دل میں بیٹھ جاتی تھی چنانچہ احمد وغیرہ نے حضرت ابو اماما سے مرفو روایت کی کہ اللہ تعالی نے میری حیبت ایک ماہ کے راستے سے قائم فرمائی بلکہ اب بھی زائرین مدینہ کے دلوں میں راہ مدینہ میں ہیبت ہی بیٹھ جاتی ہے بل بعض حضرات حاضری کے وقت باب الاسلام پر ہی کامپتے اور رزتے دیکھے گئے ہیں اللہ اکبر ایمان و تقویٰ کی برکت سے متقی مومن کی ہے لوگوں کے دلوں میں بیٹھتی ہے اگرچہ وہ مومن بالکل سیدھا سادہ ہی ہو بلکہ بعض اللہ والوں کی حیبت تو جانوروں دریاؤں لکڑی پتھروں میں بھی ہوتی ہے اور وہ سب اس کی اطاعت کرتے ہیں کیا تمہیں خبر نہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہو کے حکم اور حیبت سے سوکھا ہوا دریائے نیل تا قیامت جاری ہو گیا اور آپ کے خوف سے زمین نے چوسا ہوا تیل اگل دیا تاریخ دان حضرات ور یہ باتیں مقفی نہیں ہیں شیخ سعدی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو شیر پر سوار دیکھا تو میں گھبرا گیا اس نے مسکراتے ہوئے مجھ سے فرمایا اللہ اکبر قدیرہ کہ یہ اللہ تعالی کا مجبر کرم ہے جو لوگ ہم جب بندہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے تو مخلوق اس سے ڈرتی ہے یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں کہ کفر میں قدرتی طور پر بزدری ہے اور کافر میں مرعوبیت اور ایمان اور تقوا وہ نور ہے جو کافر کے دل کی آنکھ کو خیرہ کر دیتا ہے یہ تو پرانے کریم فرما رہا ہے اے فرعون کے جادوگر بحالت کفر اس کی پرستش کرتے تھے مگر ایمان لاتے ہی ایسے دلیر ہو گئے کہ اسے للکار کر کہنے لگے کہ جو تجھ سے ہو سکے ہمارا بگاڑ لے تو اگر ہمیں شہید بھی کر دے گا تو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چلے جائیں گے یاد رکھیے ایک دل میں دو خوف جمع نہیں ہوتے خوف خالق اور خوف مخلوق جس کے دل میں رب کا ڈر ہے تو مخلوق کا ڈر نہیں جس کے دل میں مخلوق کا ڈر ہے تو بے خالق کا ڈر نہیں تو مشرقین نے جن چیزوں کو بھی خدا کا شریک ٹھہرایا بلا دلیل محض اپنے خیال فاصل سے ٹھہرایا ہے اگرچہ بعض گناہ گار مسلمان بھی دوزخ میں جائیں گے مگر دوزخ ان کا ٹھکانہ نہ ہوگا محض عارضی منزل ہوگا ٹھکانہ صرف کفار کے لیے ہے اللہ وبارکہ بطالہ کی رحمت ہمیں جو ہے وہ بخشنے کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھ لائیں کسی رہ روے منزل ہی نہیں تو بہرحال آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ انسان کا نفس کافر ہے دل مومن ہے بدن میدان جنگ ہے ان کی آپس میں ہمیشہ جنگ جاری رہتی ہے اگر قلب میں ایمان رہے تو نفس مرعوب ہو کر اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے اور اگر دل نفس کی خواہشات میں اس کی پیروی کرے تو اس پر نفس چڑھ جاتا ہے اور اسے بشریت کے اس پلس میں پہنچا دیتا ہے نفس کا سر کچھ گوڑا عقل کے قبضے میں نہیں آتا جب تک کہ اس کے منہ میں شریعت کی لگام نہ ہو اور توفیق خدا دل کی امداد نہ کرے شیخ ابو علی روز بادی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دل کی آفتیں تین ہیں طبیعت کی بیماری عادت کی پیروی صحبت کی خرابی عرض کیا گیا طبیعت کی بیماری کیا ہے فرمایا حرام غذا کھانا پوچھا گیا عادت کی پیروی کیا ہے فرمایا ناجائز نگاہیں حرام چیزیں سننا غیبت کرنا ارج کیا گیا کہ صحبت کی خرابی کیا ہے فرمایا جو نفس چاہے وہ کر لینا تو اس آیت میں فرمایا گیا کہ ہم مومن دلوں کا روب نفس امارہ پر ڈال دیں گے نفس امارہ نے دنیا کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا کہ اسے اصل مقصود بنا لیا نفس امارہ کی پیروی کرنے والوں کا انجام فراق یار کی نار ہے جو ان کا برا ٹھکانہ ہے اللہ تبارک جلال جلالہ ہم سب کو سہ میں قرآن نصیب فرمائے اور قرآن کریم پر عمل کرنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت قرآن کے نور کو اخلاص کے ساتھ جو ہے دنیا بھر میں عام کرنے کی ہمیں سعادت عزمہ نصیب فرمائے الحمد الحمدللہ آیت نمبر 151 تک ہم نے درس قرآن آج سماج فرمایا ہے کل سے انشاءاللہ شاء اللہ نمبر ایک سو باون سے ہم درس قرآن کا آغاز کریں گے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو الحمد للہ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا سالانہ بین الاقوامی اجتماع مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں اکتیس اکتوبر ایک دو نومبر کو انشاءاللہ اللہ و تعالی منعقد ہو رہا ہے دنیا بھر میں درجنوں ممالک میں اس عظیم الشان فقید المثال اجتماع کی تیاریاں ہو رہی ہیں الحمد دنیا کے مختلف ممالک سے مسلمان جھوک در جھوک اس عظیم الشان فقید المثال اجتماع میں شرکت کے لیے مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں انشاءاللہ اللہ آئیں گے پاکستان کے, کے تو چپے چپے سے کہہ لیجئے کہ الحمد مسلمان تشریف لاتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں یہ سعادت حاصل ہے کہ مدینہ تو ملتان شریف میں ہر سال جاتے ہیں آپ بھائیوں سے بھی التماس ہے کہ آپ تمام بھائی بھی اگر ہو سکے تو پاکستان تشریف لائیں اور دعوت اسلامی کے سالانہ اجتماع میں آپ شرکت فرمائیں اور اس, اس عظیم الشان فقید المثال اجتماع میں شرکت فرما کر آپ اسلامی بائی دین سیکھیں اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی رحمتوں اور کرم نوازیوں میں سے حصہ لیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس عظیم و شان اجتماع میں ہم سب جانے کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالی کی مدد بھی ہمارے شامل احال ہوگی بے شمار علماء مشائخ کرام جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں اور حضرت سیدنا بہاؤ الدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ اور مدینہ تو اولیا ملتان شریف کے لاکھوں اولیا کرام کے زیر سایہ یہ اجتماع جو ہے وہ ہوتا ہے الحمد للہ الحمد تو آپ تشریف لائیں اللہ کے ان ولیوں کے سائے میں آ جائیں یہ دعوت اسلامی ہمیں مدینت الاولیا پہنچا رہی ہے حقیقت میں مدینت الرسول کا یہ رستہ ہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ ایک وقت آئے گا کہ مدینہ تو النبی میں بھی دعوت اسلامی کا اجتماع ہوگا ویسے تو اجتماع ہوتا ہی ہے الحمد لیکن بڑا اجتماع بھی عرب شریف کے سطح پر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہوگا اللہ تعالیٰ وہ دن ہمیں دکھائے اور اے کاش کے اعلانات ہوں کہ عرب شریف کی سطح پر جو ہے وہ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اجتماع ہے کاش ہم بھی اللہ میں توفیق دے آقا کے دربار پر رو رو کر حاضری بھی دیں اور اجتماع میں بھی شرکت فرمائے کیا وہ منظر ہوگا تو اللہ تعالی ہمیں وہ دن دکھائے یہ دن ظاہر ہے کہ اسباب کے لحاظ سے دیکھیں تو ہم تمام بھائی جب کام کریں گے دین کا تو انشاءاللہ اللہ دعوت اسلامی پھلے گی پھولے گی اور انشاءاللہ تعالی یہ تمام معاملات اور یہ برکتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے لہذا ہمیں اس قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم کو نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ اس, کے اس پر ہی ہمیں کام کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین جزاک اللہ خیرہ وما علینا اللہ المبین اب آپ بھائی نا پلے فرما دیں نا شریف کے بعد میں انشاءاللہ اللہ حاضر ہوتا ہوں اگر آپ بھائیوں کا کچھ سوالات ہوں گے تو جواب دینے کی میں انشاءاللہ شاء کوشش کروں گا ورنہ بہار شریعت سے درس ہوگا جزاکم اللہ خیرہ شریف پلے فرما دیں